تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالکن <تُؤفَكُون> اے لوگو یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر آخر تم کہاں اوندے چلے جا رہے ہو اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے اور تمام معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سکو فلطر بلغرو اے لوگو یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لہذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی رگز دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے ان شی پان کم ادوم یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔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 بھلا بتاؤ کہ جس شخص کی نظروں میں اس کی بد ہی خوشنما بنا کر پیش کی گئی ہو جس کی بنا پر وہ اس بد کو اچھا سمجھتا ہو وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ٹھیک راستے پر پہنچا دیتا ہے لہٰذا اے پیغمبر ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے تمہاری جان ہی جاتی رہے یقین رکھو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے ارسل اللہ اور صحابہ سکون فین فعین اور بدمتی ہیں کدا لکھن شہ ہے جو ہمائیں بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم انہیں ہنکا کر ایک ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو قحط سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے پھر ہم اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں بس اسی طرح انسانوں کی دوسری زندگی ہوگی من كان يريد العزت جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہیں پاکیزہ کلیما اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی مکاری ہی ہے جو ملیاں میٹ ہو جائے گی اللہ قص من عمره إلا في كتاب. ان سو منفی اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا اور کسی مادا کو جو کوئی حمل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے بحر ہدو فورات سربو ہد مجھ کل کویتھ نیت بس وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فضلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور دو دریا برابر نہیں ہوتے ایک ایسا میٹھا ہے کہ اس سے پیاز بجتی ہے جو پینے میں خوشگوار ہے اور دوسرا کڑوا نمکین اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتا ہے اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو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 وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے ان میں سے ہر ایک کسی مقررہ میعات تک کے لیے رواں دواں ہے یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے ساری بادشاہی اسی کی ہے اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے کم ویسل اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شر کی تردید کریں گے اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے اس کے برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے ہر تعریف کا بزات خود مستحق اِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ول تزروزر موب اندی نو نیو کمسل وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور کوئی بوج اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوج نہیں اٹھائے گا اور جس کسی پر بڑا بوج لدا ہوا ہو وہ اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی تھی کوئی قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اے پیغمبر تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہوں اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے اور آخرکار سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وما يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ اور نہ اندھیرے اور روشنی وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ اور نہ سایہ دھوپ ام یست ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء. وما انت بمسمع من یشم القبور اور زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں نذیر. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو In بشیروں خیر ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کرو اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا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 اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر صحیفے لے کر اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے <تصفح> پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی تھی میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا اب دیکھو کہ میری سزا کیسی ہولناک تھی أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ وَغَرَابِ مُسُودٌ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگائے اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں اور کالے سیاہ بھی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 اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے بہت بخشنے والا بھی اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورًا جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے اور ہم نے انہیں جو رسک دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور الانیاں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدر دان ہے والذی اور اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وہی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے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 پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑے چلے جاتے ہیں اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جنات عدنی يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کا لباس وہاں پر ریشم ہوگا قلحم اللہ الحب انزن شخو اور وہ کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے الم جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے جس میں نہ ہمیں کبھی کوئی کلفت چھو کر گزرے گی اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورُ اور جن لوگوں نے کفر کی روش اپنا لی ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ان سے دوزہ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا ہر نہ کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں وَهُم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 فذوقوا فما من نصير اور وہ اس دوزخ میں چیخ پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا اب مزہ چکھو کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے ان اللہ عالم غیب السماوات انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے ہُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مقتا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جا نشین بنایا اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غزب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی قل ارایتم شرکاکم الذين تدعون من دون الله ارنی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شتكم في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان الظالمون بعضهم بعضاً الا غروراً اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کو پوجا کرتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کون سی شرکت ہے یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کی کسی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں نہیں بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کرتے آئے ہیں ان حلی من وفور مِن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے یقیناً اللہ بڑا بردبار بہت بخشنے والا ہے وہ اکو سمو بل جہد اہم ندی رخون الْأُمَمِ فَلَمَّا ندی ام ما زادهم إلا نفورا. اور انہوں نے پہلے بڑے زوروں میں اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے استکبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد ولن تجد اس لیے کیوں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنی شروع کر دیں حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں خود اپنے چلنے والوں ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہیں اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے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 اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا جبکہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے قدرت کا بھی مالک وَلَو اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى من لبی میں تو لو اخر اجل مسلم اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک معین مدت تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا